بھائی پہلا تو آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا کیونکہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی دوسرا سوال جو ہے مرشد اور مرشد تو مرشد جو ہے یہ اس میں فائد ہے اور مرشاد اس میں مفول ہے تو مرشد کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینے والا اور مرشد کا معنی ہوتا ہے ہدایت لینے والا تو اس لیے پیر اپنے پیر و مرشد کو تو مرشد کہنا چاہیے اور جو اس پہ فیض لے رہا ہے اس کو مرشد کہنا چاہیے تو توبہ والا تو نہیں مسئلہ کوئی بھی اور مرشد بھی کسی نہ کسی کا مرشد ہوگا اس نے بھی کسی سے رشد و ہدایت حاصل کی ہوگی لیکن جب اس کی نسبت اپنے طرف کرے تو پھر مرشد کہنا چاہیے مرشد نہیں کہنا چاہیے تو اسی طریقے سے ہمارے کچھ لوگ سیدی مرشی بولتے ہیں نعرے میں تو سیدی مرشدی بولنا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد کہنا غلط ہے ان کے بارے میں اگر یہ کہا تو پھر تو جیسا آپ نے کہا شاید ایسا مسئلہ بنے توبہ کا عام آدمی کے بارے میں نہیں کریم کو مرشد کہنا چاہیے مرشد نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کا مرشد کوئی نہیں ہے جس کے وہ مرشد ہوں تو اس لیے آقا کریم کے بارے میں تو سیدی ہے مرشید مرشاد ہی نہیں ہونا چاہیے مرشید مرشد, مرشد تو عام آدمی مرشد بھی ہوتا ہے مرشد بھی ہوتا ہے کسی کا مرشد ہوتا ہے کسی کا مرشد ہوتا ہے تو پہلا سوال آپ کی آواز کٹ گئی تھی پہلے سوال کی سمجھ نہیں آئی آپ پہلا سوال